مدنی چلن کے ناظرین سلسلہ ہے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک آپ کے سوالات آپ کی کالز بھی اس میں ہم شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آج کے مدنی مذاکرے میں جو موضوعات ہوئے جو سوالات ہوئے آپ اس میں مزید اپنے کچھ تاثرات دینا چاہتے ہیں تو ضرور آپ اپنے سلسلے میں ہمیں شامل کریں انشاءاللہ موقع ملا تو ضرور آپ کو شامل کریں گے آج کے سلسلے میں نگران شورا موجود ہیں تو اب دیکھیں کہ آ, اس سلسلے میں مزید آپ کی طرف سے ہمیں کیا آ, تاثرات ملتے ہیں آ, ایک ٹاپک جس کو آپ نے بھی شروع میں ڈسکس کیا اور ایئرپورٹ کا بھی آپ نے تذکرہ کیا کہ نو سموکنگ ایریا جو ہے وہ الگ بنایا جاتا ہے اور سگریٹ پینے کے حوالے سے کسی نے اپنے آ, جذبات کا اظہار کیا کہ پڑوسی دکاندار سگریٹ پیتا ہے تو مجھے اس کی تکلیف ہوتی ہے تو اب وہ دکان کا تو خیر جو لوکیشن ہو لیکن میں اس زمن میں تصور باندھ رہا تھا کہ بسوں کا جب سفر ہوتا ہے تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں جو ہے اس کے بغیر چلتا نہیں ہے تو اس وقت جو ایک کیفیت تاریخ ہو جاتی ہے جو ایک عجیب سا ایک ماحول بن جاتا ہے اور خاص کر کا جو کارخانوں میں کام کرتے ہیں جہاں چھوٹے بڑے سب موجود بھی ہوتے ہیں اور پھر گھروں میں بھی ظاہر ہر ایک کے گھر میں وینٹیلیشن کا اتنا کوئی تاثر نہیں ہوتا ہے تو یہ جو ماحول بنتا ہے کہ جس میں بڑے بے احتیاطیاں کرتے اور ظاہر پھر بچوں کو سمجھاتے بھی کہ سگریٹ نہ بیا کرو الحمد للہ رب العمید وسلات وسلام علیہ سید المر سلیم چند ایک اس میں باتیں ہیں آپ کو یاد ہوگا چند دنوں پہلے میری سنت ایک سوال ہوا تھا جس میں عطر کے بارے میں آپ نے کچھ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر ایسے جس کے لگانے سے آپ کے کسی ساتھی کو تکلیف ہوتی ہے تو عطر نہ لگائے جب عطر لگانے سے اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ عطر نہ لگائیں یعنی وہ خوشبو کا استعمال نہ کرے ہر ایک بار خوشبو نہیں چلتی گلے میں بھی اثر کرتی ہے دماغ میں بھی باتوں کا چڑھ جاتی ہے سامنے والے کی طبیعت وہ جھل کر دیتی ہے اور بالکل سر میں درد ہو جاتا ہے اور پھر کچھ مزہ بھی نہیں آ رہا ہوتا کا یہ نقلی قسم کی طرح اس میں زیادہ اپنا وہ اثر دکھاتی ہیں تو جب اسی چیزوں کو بھی بنا کیا گیا ہے کہ اس سے تکلیف ہوتی ہے تو سگریٹ تو سگریٹ ہے اس کے دھویں سے بھی تکلیف ہوتی ہے اور پھر اسے اس کے دھویں سے بیماری پیدا ہوتی ہے اب آپ خود غور کریں کہ جب جس کے سامنے یا جس کے پاس بیٹھ کر آپ سگریٹ پی رہے ہیں اس کو آپ کے دھویں سے بھی تکلیف ہو رہی ہے اس کو بیماری کا بھی اندیشہ ہے اس کی طبیعت بگڑنے کا اندیشہ ہے خود سگریٹ پینے والے کا کیا حال ہوتا ہوگا دنیا میں شاید سالانہ لاکھوں کی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو سگریٹ کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں اور مرتے ہیں کینسر ہو جاتا ہے۔ کینسر, کینسر جاتے ہو جاتا ہے اور بھی وہ طرح طرح کی بیماریاں یعنی کوئی بھی شخص دنیا کا آج یمین اس سگریٹ کا ایک فائدہ بھی نہیں بیان کر سکتا بلکہ یہ کیا فائدہ بیان کریں گے خود سگریٹ کی کمپنی وہ اپنی پروڈکٹ, پروڈکٹ, پروڈکٹ پر لگا رہی ہے کہ ہماری ہماری اس چیز کو استعمال کرنے سے کینسر کا ڈر اور یہ مطلب اس میں موت کا اندیشہ ہے کھوپڑی بھی بنی ہاں تو دنیا کی کوئی پروڈکٹ نہیں ہے جس نے اپنی, اپنی خرابی لکھی ہو yani ہر پروڈکٹ اپنی خوبی لکھتی ہے یہ دنیا کا وائٹ پروڈکٹ ہے جس نے اپنی خرابی میں وائٹ سے برا میری معلومات کے مطابق جس نے اپنے استعمال کرنے والوں کی خرابی لکھی ہے کہ یہ نقصان ہوگا استعمال کرنا دیکھ لو یہ تم کو نقصان دے گی یہ چیز بیچنے والا بورڈ لگا کر دے رہا ہے مگر یہ ایسی لت ہے یہ اللہ کی پناہ ایسی لت ہے کہ چھٹّی نہیں ہے اس کی غیر محضبان یعنی اس کی یہ کوئی مطلب تہذیب والے لوگوں کا یہ انداز نہیں ہے اس کی میں ایک مثال یہ دوں کہ ایک تہذیب والا بچہ ہوگا نا تہذیب والا شخص ہوگا وہ تہذیب والا فرد ہوگا نا اخلاق جس کے کچھ نہ کچھ ہوں گے وہ کبھی بھی ماں باپ کے سامنے بزرگوں کے سامنے بلکہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے سامنے بھی سگریٹ نہیں پیتا پیر عالم امام صاحب ان کے سامنے نہیں پیتے چھپ جاتے ہیں یا کوئی سامے سے طرح کا کوئی شخصیت آ رہی ہو نا تو چھپا لیتے ہیں وجہ ان کو پتا ہے کہ یہ عادت اچھی نہیں ہے اور یہ عادت ایسی نہیں کہ برو کے آگے کی جائے میں تو یہ ایک بات عرض کروں گا کہ اسپیشلی اپنے نوجوان اسلامی بھائیوں سے ہر وہ عادت جو بزرگوں کے سامنے کرتے ہوئے آپ کو شرم آتی ہو چھوڑ دیجیے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اس سال ماشاءاللہ اللہ جشن ولادت کا دن جو ہے وہ جمعہ جمعہ ہے جمعہ اور ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو روزہ رکھتی ہے الحمدللہ ویسے بھی موسم میں مدنی ہے تو لیکن اس بار اٹریکشن وہ بڑھ گیا جمعرات دس ہزار سال کے روز دس ہزار سال کے روزوں, سال کے روزوں, سال کے روزوں سال کا ثباب ماشاءاللہ اللہ تو یہ بڑا اللہ توفق دے موقع مل گیا کہ جمعرات کو استقبال کی نیت بھی کر لیں استقبال اے بارہویں شریف یعنی بارہویں شریف کا جو استقبال ہوگا یوں سمجھیے کہ آپ نے جمعرات کو روزہ رکھا تو جمعرات کو مغرب کی نماز پڑھتے ہی بارہویں شریف شروع ہو جائے گی تو استقبال شب ولادت استقبال شب ولادت کی بھی نیت کریں ان شاء اس کی بھی برکت نصیب ہوں گی جمعرات کا روزہ رکھ لیں اور پھر جمعہ کا روزہ رکھ لیں جو کہ بارہویں شریف کا روزہ ہے یا پھر ہفتے کا روزہ رکھ لیں شکرانے میں رکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے بارویں شریف عطا ہے جس کے شکرانے میں بھی روزہ رکھتا ہوں تو یوں انشاءاللہ شاء اللہ جمعہ یا جمعہ ہفتہ یہ دونوں ملا تو دس ہزار سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے جو جمعہ کے روزے کے ساتھ جمعرات ملا لے یا پھر ہفتہ ملا لے یہ ایک بہت بڑی اس میں فضیلت ہے اور برکت ہے تو نصیب ہو رہا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت منایا کرتے تھے تو ہم بھی عقائد دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن ولادت روزہ رکھ کر منائے اور یوں ایک ایک روزہ اگر ملا لیا جائے تو ڈیر و ڈیر ثواب ملنے کی امید ہے اللہ ہم سب کو یہ روزہ رکھنا نصیب فرماد ہے سلو الحبیب صلی اللہ, صل اللہ, صل اللہ علیہ محمد اور کیا نوٹ کیا آپ نے میں نے تو بہت کچھ نوٹ کیا شرح مسائل آپ اس وقت کال کر رہے ہیں لیکن مفتی صاحب آج ہمارے ساتھ ہمارے سلسلے میں نہیں ہیں لہذا شرعی مسائل کی کال ہم نہیں لے سکیں گے تو شرعی مسائل جو آپ پوچھیں گے تو وہ انشاءاللہ کسی اور موقع کے لیے اگر رہ گئی تو رہ گئی البتہ ہمارے اس وقت سلسلے میں شرعی مسائل کی کال نہیں چلائی جائے گی وہ مفتی صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہے معذرت ناراض بھی نہیں ہوئی گا جی آج چندہ جو کیا جاتا ہے اور یہ ظاہر ہے صرف دعوت اسلامی میں ہی نہیں بہت سارے مدرسہ ناظرین بیٹھے ہوں گے ابھی ہو سکتا ہے بارہویں کی رات مسجدوں میں کھانا کھلانا ہوگا شینیاں تقسیم ہوتی ہیں تو بڑا پیارا اس پر وضاحت امیر علیم السنت نے فرمائی ہے کہ چندہ کرنے میں سراہت لی جائے کہ بھائی اگر ہوتا ہے کہ ہم آج کی رات ہی واضح بات, بات, بات, بات کریں تو یہ اس کو تھوڑا سا اور آپ ڈیفائن اور ساتھ में جو وہ کھانا کھانے سے پہلے سوچتے نہیں ہیں تو یہ جو دو باتیں ہیں اور خاص کر اس موضوع پر امیر علیہ سنت کا جو ذہن ہے جب اس میں یہی یہ ہے کہ ایک تو آ, مدنی ذہن کا ہونا فی دین کو سمجھنا یعنی یہ بات ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ باروی شریف نیاز لنگر یہ ساری چیزیں دینی ہی کام ہے نا دینی کام ہے مذہبی معاملہ ہی ہے اب جب یہ معاملہ مذہبی ہے دینی ہے اسلامی ہے تو اس کی دینی اسلامی اور مذہبی کوئی تربیت ہوگی کوئی تعلیم ہوگی اس کے کوئی شریع احکام ہوں گے ہوں گے نا یہ تو انڈرسٹینڈ سے بات کر رہا ہوں تو اب یہ سیکھنے بہت ضروری ہو گئے چندہ کرنا ہے تو چندہ کی کوئی شرعی احکام ہوں گے میلاد منانا تو میلاد کے بھی شریع کم ہوں گے نیاز کرنی تو نیاز کے بھی شریع کم ہوں گے اسی طرح یہ ساری چیزیں کری کہ شرعی حکام ہوگی کہ یہ بات تو ریلیٹڈ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے اسلام دین شریعت ثواب کے لیے کر رہے ہیں عبادت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ثواب ملے تو اب اس کا طریقہ کیا اس کے احکام کیا اس, اس, اس, اس کا جائز ناجائز کا حلال و حرام کا کیا حکم ہوگا یہ معلوم تو کرنا چاہیے نا کہ یہ کروں گا تو غلط ہو جائے گا تو یہ کروں گا تو صحیح ہو جائے گا تو یہ باتیں مدری مذاکرے میں سکھائی جاتی ہیں چندہ چندہ دینے والے کی ملک میں ہوتا ہے تو چندہ جس مد میں کیا جائے جس عنوان پر کیا جائے اسی عنوان پر خرچ کرنا ضروری ہے بارہویں شریف کے نام پر لیا گیا چند گیارہویں شریف ہے. اس کے علاوہ پر آپ خرچ کریں گے بارہویں کے علاوہ تو اس کے آقا ملک نیاز آپ نے کہا جناب ہم مسجد میں کھلائیں گے یا ہم اپنے اجتماع چکون کھلائیں گے اور بھر بھر کے گھر لے جانا اب چند دینے والے کو پتا چلے کہ چند کرنے والے تو تھیلیاں بھر بھر کے گھر لے گئے پھر اس میں بھی مربتی اور کم زرفی یہ کہ پہلے سے ہی اچھی اچھی کھانوں کی تھیلیاں بھر کر اپنے گھروں کے لیے الگ کر دی جائیں چاہے گھر والے بھی کہ بیچتے ہوں گے بیٹا پہلے ہم کو بھیج دینا بہت بھوک لگتی ہے ہم کو نیت پکا رہے پکا نہیں ہے گھر میں ہاں دوپہر کو بھیج دینا شربت بھیج یہ لنگر ونگر ہوتا ہے نا اب جس کا عرف ہے اور جو مطلب کہ شرن جس کا لینا یا پہنچانا یا دینا جائز ہو تو یہ دیکھ لیا جائے اس کا لینا پہنچانا یا سب جائز نہیں ہو یہ دیکھ لیا جائے یہ سب دیکھنا پڑے گا نا گھر کا معاملہ تو نہیں ہے نا اسلام و دین کا معاملہ ہے تو سارا دیکھ کر سوچ سمجھ کر کرے اور اس کے لیے مدنی مذاکرے پھر دارالفتا اہل سنت علماء اہل سنت سے رابطہ ان سے بات چیت اچھا ہم کیا کریں کیا نہ کریں تاکہ ہمارا یہ کام ثواب ہمیں دے چراغا کرتے ہم اتنا چراغا کرتے ہیں گلی کی گلی سجاتے ہیں لیکن اب اس کے اندر راستے بند کر دیے آپ نے گلی سجائے بہت اچھی گلی سجائی ہے نے لیکن ٹرک نکل سکتا ہے یعنی ڈیفینیٹلی لو, لوڈنگ گاڑیاں ہوتی ہیں آپ کی لوڈنگ گاڑیاں نکلنے کا راستہ بند ہو گیا آم گاڑیاں راستہ نکلنے, اے, نکلنے کا راستہ بند ہو گیا ڈبل گاڑیاں اس طرح کی جو چیزیں کریں گے اور جس سے سرکاریں دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ سے امت کو تکلیف ہو رہی ہے اب غور کر لیں کہ یہ کام کیسا میرے آکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت سے بے حد محبت فرماتے تھے ہمیں بھی آکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت سے محبت کرنی ہے اور ان کے لیے آسانیاں کرنی ہے تو جس طرح جہاں جہاں حقوق اقبات تلف ہوں گے حقوق عامہ تلف ہوں گے یہ ضائع ہوں گے پھر شرقام کو خون کیا جائے گا سجانے میں لائٹیں لگانے میں جھنڈے لگانے میں چندہ کرنے میں تو اس میں تڑیاں بدماشیاں اور مطلب دھمکیاں یہ تو مطلب کے شریف لوگوں کا کام ہی نہیں ہے تو اللہ کرے کہ اچھے انداز سے ستھرے انداز سے قانونی انداز سے شرعی انداز سے اور بڑی شریفانہ انداز سے اخلاقیات کے ساتھ سنتوں پر عمل کرتے ہوئے عقائد و جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جشن ولادت منائیں نیاز کریں نظر کریں جو, جو نظر و نیاز کہلاتی ہے یہ سارے شہری احکام کے ساتھ چلنے چاہیے علی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علام محمد کول چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ مدنی مذاکرے کی مدنی ماہک سلسلہ بہت اچھا ہے میں شوقت کا جامع المدینہ سما سٹر سے ارض کر رہا ہوں کل اس سلسلے میں ذکر ہوا تھا کہ بابا جان کے جسے خاص فیضان ملتے وہ محتاط فدین ہو جاتا ہے تو محتاط فدین کس طرح بنا جائے اس کے بارے میں کچھ مدنی پھولت افرمان ابھی جو تھوڑی دیر پہلے جو میں نے عرض کیا نا یہ بھی محتاط فدین ہونے کا سمجھے کہ ایک وہ مدنی پھول متعلق یعنی محتاط فی دین ہوتا ہے نا میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائی وہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے وہ حرام اور حلال کے معاملے میں بڑا بڑا مطلب کہ محتاط ہوتا ہے کانشیس پرسن بن جاتا ہے کہ مجھ سے گناہ نہ ہو جائے وہ مطلب جیسے کہتے تھے کہ آدمی مطلب سانس بھی لے تو شرے نمایاں لے کر لے کہ میں مبالغہ کر رہا ہوں پانی بھی پی تو شرح رہنمائی لے کر بھی یہ میں مبالک ارض کر رہا ہوں کہ مطلب آدمی قدم قدم پر شرح رہنمائی لے کام کر رہا ہے تو حرام حلال کی تمیز لے لے گھر بناتا ہے حرام حلال کی معلومات لے لے اسی طرح کے سفر کرنا تو حرام حلال کی معلومات لے لے کو ڈیل کرنی ہے حرام حلال کی معلومات لے لے نوکری کرنی ہے تو حرام حلال کی معلومات لے لے کاروبار نیا شروع کرنا ہے فیکٹری لگانی ہے حرام حلال کی معلومات لے لے لوگوں سے ڈیلنگ کرتا ہے حرام حلال کی معلومات لے شادی کرنی ہے حرام حلال کی معلومات لے گھر چلتا نہیں ہے حرام حلال کی معلومات لے بچے کی ولادت متوقع ہے حرام حلال کی تربیت کی شرعی احکام کی معلومات لے بچہ پیدا ہو گیا اس کی شرعی پرورش کیسے کرنی ہے اس کے حوالے سے اس کے کیا کیا احکام ہیں اس کی معلومات لے گھر چلانا کیسا اس کی معلومات لے ماں باپ کے بارے میں شرع احکام معلوم کرے طلاق کے معاملے میں شرع احکام معلوم کرے کون سی بات بیوی سے کرنی ہے کون سی بات نہیں کرنی کون سی بات بولنی ہے نہیں بولنی ایمانیات کے معاملے میں عقائد کے معاملے میں شرع احکام معلوم کرے تو اگر یہ فہرست ہے پوری فہرست ہے پوری اگر میں اس کو بیان کرنے جاؤں اور اللہ کرے کہ مجھے ایک ایک لفظ یاد آتا چلا جائے تو اس کے تو شریع کام لے یعنی کہ اس چیز سے ڈرے کہ یہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے بس اس چیز سے ڈرے یہ اللہ کی نافرمان محساط فدین کے لیے یہ ایک جملہ میرے آ رہا ہے کہ وہ اس بات سے ڈرے گا کہ میں اللہ کی نافرمانی نہ کر لوں اور اس معاملے میں پھر یہ شریف شریعت کے جس چیز کی اجازت ہوگی وہ کام کرے گا تو یہ ہوتا ہے محتاط فی الدین واقعی ہوئے ہم نے انہیں محتاط فی دین ہی دیکھا ہے بلکہ یہ لفظ ہی ہم نے انہی سے کہ محتاط فی دین میں کیا چیک کروں گا یہ محتاط فی دین ہے یا نہیں ہے یہ لفظ محتاط فی دین کا لفظ بھی انہوں نے سنا ہے انہی سے سنا ہے کہ یہ مطلب کہ شریعت کے بارے میں احتیاط کیا ہوتی ہیں تو اب ظاہر ہے کہ ایک پیر صاحب سے جب آپ کا تعلق جڑتا ہے تو ان کا فیضان ملتا کہ پیر یہ اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے اور اللہ اس کو مزید نواز دے تو یہ اللہ یہ ولایت کے درجے پر بھی فائز ہو جاتے ہیں پیر بننے کے لیے پیر ہونے کے لیے ولی ہونا شرط نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کئی کئی پیران الزام پیر ایسے ہوتے ہیں جو اولیاء کرام کے ولی کے مرتبے پر فائز ہوتے ہیں اور تو اس طرح کا ان کا زندگی کا ایک انداز ہوتا ہے تو اب ان کا قرب ان کی محبت ان کی صحبت ان سے تعلق سے ہمیں جو فائدے حاصل ہو نا ان میں بنیادی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان سے تعلق جس کا اچھی طرح جڑا جو ہوا ہوگا ان کا یہ ایک فیض ان کی روحانیت یہ ملے گی کہ اس کو بھی اللہ کی رحمت سے محتاط فی دین ہونے کا یہ سمجھے کہ, کہ شرف حاصل ہوگا یہ میری عرض کرنے کا مقصد تھا کال لے لیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام فیر محمد اطاری پنجاب میسی کر رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ مدنی مذاکرے کی مدنی محک سلسلہ بہت ہی اچھا ہے اور پیارے نگرانے شورا سے سوال ہے کہ اسلامی بہن کی شادی میں کس کون سی ایسی مکتبے کی کتابیں ہیں جو دینی چاہیے برائے مہربانی ارشاد جی ہے اللہ کریم نے اگر وسعت دی ہے تو پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب بالکل یہ دیں اور زخمی سانب رسالہ ہے یہ دیں اچھا اس کے علاوہ ناچاکیوں کا علاج یہ دیں یہ بہت اچھے رسالے ہیں اس سے انشاءاللہ بہت پیارا ذہن بنے گا گھر کے اندر بھی اس اگر اللہ تعالی نے وسعت دی ہے تو گیبت کی تباہ کاریاں یہ دیں یہ بھی بہت اچھی کتاب ہے اور ان گھر امن کا گھیوارہ بنے گا تو یوں بہت سارے رسالے کتابیں ہیں اللہ تعالیٰ نے تو یہ دیں اس سے امیر وی سی ڈی اگر چاہیں تو وہ دے دیں گھر امن کا گھیوارہ کیسے بنے تو اس سے بھی انشاءاللہ شاء تعالی بہت فائدہ ہوگا تو یہ چند ایک نام سر دست ذہن میں آئے تو میں نے عرض کر دیا ہے البتہ آپ نے ہمارے سلسلے کو سراہا پسند کیا اسلہ افزائی کی بہت بہت شکریہ اگر والد اولاد کا حق ادا نہ کرے تو اولاد کے لیے کیا حکم ہے صبر کرے والد صاحب کے لیے دعا کرے مغفرت کی دعا کرے ان کی اطاعت کرتا رہے فرما برداری کرتا رہے جب تک والد صاحب شریعت کے خلاف حکم نہ دے ان کی اطاعت کرے اور دل میں بکس اور کینا اور حسد نہ لائے ان کے لیے اچھی اچھی دعائیں کرتا رہے ان کی پھر بھی خدمت کرتا رہے نہ ان کی قیمت کرے نہ چگلی کرے نہ بدگمانی کرے ان سے محبت کرے اللہ تعالی نے چاہا تو ایک دن والد صاحب کا دل بھی اپنے بیٹے کے لیے مدینہ مدینہ ہو جائے گا کھول دیں محمد ساجد تاری سری لنکا کے شہر کولمبو سے نگرانی شورا مدنی مذاکرے کی مدنی محکم میں آپ سے عرض ہے کہ تصور مرشید کیا ہے اور مدنی مذاکرہ کیا تصور مرشید میں ڈوب کر ہم دیکھ سکتے ہیں اور اگر بچوں کی والدہ مدنی قافلے میں سفر نہ کرنے دے تو اس حوالے سے کچھ مدنی پھول عطا فرمائے اللہ اللہ اللہ ساجد بھائی کال کرنے کا بہت بہت شکریہ مدنی مذاکرہ جب دیکھ رہے تو اب تصور کی حاجت ہی آ رہی جس کا تصور کر رہے ہو تو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں تو ویسے یہ ہے کہ ہم اپنے پیر کی اداؤں کو یاد کرے ماشاءاللہ دیکھتے رہتے ہیں تو ان کی مختلف چیزوں پر تصور کرتا رہے تو یہ تصور مرشید ہے ویسے الوزیفۃ الکریما یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا شجرہ شریف کا ایک ہے ملتا مکتبوں سے یہ لے لیں اس میں تصور مرشید کا طریقہ ہمارے کور سے اسلح اعمال ماشاء اللہ بارہ دن کا کورس ہے اس میں بھی ماشاء اللہ تصور مرشید روزانہ کروایا جاتا ہے اور اگر اسلامی بہنیں گھر میں مدنی قافلوں میں سفر نہیں کرنے دے رہی تو دعا کریں اور پیار محبت سے سمجھائیں ان کے دل میں اور درد پیدا ہوگا انشاءاللہ شاء دن کا اور ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی سی جائز یا مطلب بہت لازمی قسم کی کوئی سی چیز ہو تو اس کو پورا کریں تو انشاءاللہ شاء پیار اور محبت کے ساتھ ترقی بنائیں اور اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ اسلامی بھائیوں کو راہ خدا میں سفر کرنے میں تعاون کریں نہ کہ رکاوٹ کرے اب یہی لوگ ہوتے ہیں کاروبار کرنے کے لیے مال کمانے کے لیے دو دو سال کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو بھی صبر بھی آ جاتا ہے اور پھر وہ نہیں نہیں آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہم یہاں کر لوں گے لیکن راہ خدا کا جب مسافر بنتا ہے تو پھر بہت ساری چیزیں یاد آتی ہیں تو اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ جو بھی شرعی احکام ہے نہ نفقے کے اور جو ان کے حقوق کے مسائل ہیں اس کو بھی اس کی ادائیگی پوری کریں اور اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ یہ بھی ان کے ساتھ رہے خدا میں سفر میں تاؤن فرمائے میرا نام محمد ارشاد غلام ہے اور آپ کا پروگرام ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے مدنی مذاکرے کے بعد جو آپ لوگوں نے شروع کرا ہے یہ سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سے دل خوش ہو گیا آپ کا پروگرام یہ والا دیکھ کے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے بہت پیاری پیاری باتیں ہیں اور بارہ گھنٹے کی ڈیوٹی سب ڈیوٹی دینے کے بعد جب میں گھر میں آتا ہوں ماشاء اللہ سے میرے گھر میں مدنی کرے کی مدنی اگاتے یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے ہم میں دیکھتا ہوں اور ماشاء اللہ سے بولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی آٹومیٹک کھانا بھی لگ جاتا ہے اور آرام سے ہم آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں اور سب سے ہی مین اور ضروری بات جو میرا بچہ ماشاء اللہ سے تین سال کا ہے وہ دیکھتا ہے اور ماشاء اللہ سے مجھے بولتا ہے کہ حضرت صاحب میرے ہیں اور میں اس کو بولتا ہوں نہیں حضرت صاحب میرے ہیں ہم دونوں ایک دوسرے کو ماشاء اللہ سے بہت پیارا پروگرام ہے اور مجھے یہ بولنا تھا کہ آپ لوگوں نے جو اسکول بچوں کی کھولی ہے تو اس کے بارے میں ذرا چاہیں گے آپ مجھے انفارم دیں کہ کس طریقے سے اس کا پروسیس ہے جزاک اللہ آمین دل کھول کر حوصلہ افزائے کی بہت بہت شکریہ آپ کا اللہ آپ کو خیر عطا فرمائے اور مدنی مذاکرہ بھی دیکھنے کی توفیق دے اور مدنی مذاکرے کے مدنی میں بھی دیکھتے رہیں اور اچھا انداز ہے بابا پھر حضرت میرا سا میر اسے ان سے انشاءاللہ اور مزید ہماری نسلوں میں ہمارے پیرسا کے محبت میں اضافہ ہوگا اور یہ بھی ایک اچھی چیز ہے کہ آپ کا کھانا آٹومیٹک لگ جاتا ہے اللہ آپ کے گھر کو امن کا پیار کا محبت کا گہوارہ بنائے اور سوال آپ نے معلومات حاصل کرنے کے لیے کہا کہ دارالمدینہ کیا ہوا تھا دارالمدینہ کا نمبر آپ اسکرین پر لگا دیں اس نمبر پر کال کریں یا اس ایڈریس پر رابطہ کریں اور دارالمدینہ کے حوالے سے جو بھی ضروری معلومات آپ لینا چاہیں لے سکتے دارالمدینہ یہ ایک سمجھے کہ دعوت اسلامی کا اسکولنگ سسٹم ہے جس کا نام ہے دارالمدینہ تو دارالمدینہ کے متعلق اس کی ویب سائٹ یا اس کا جو بھی ای میل ایڈریس ہے یا اس کا فون نمبر ہے تو وہ اسکرین پر ایم سی آر والے اگر سن رہے ہیں تو ڈھونڈ کر لگا دیں تاکہ یہ اسلام بہ اگر المدینہ کے حوالے سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہیں تو یہ معلومات حاصل کر سکیں یہ عموماً جیسا بھی کہا نا تو یہ ڈھونڈ رہے ہوں گے ڈھونڈیں گے تو پھر ان کو پٹی ملے گی اور وہ بینڈ ملے گا تو وہ انشاءاللہ پھر اس کو اسکرین پر لے آئیں گے علی الحبیب صلی اللہ, صل اللہ, صل اللہ تعالی اللہ محمد جیا جمی سوال ہوا اگرچہ سوال اس طرح کے ہوتے رہتے ہیں؟ میں نے آج نوٹ کیا اتفاق سے پھر وہ مفتی احسان صاحب نے بھی اس کی وضاحت فرمائی کہ ایک سوال ہوا تھا کہ جب عید میلاد النبی کہتے ہیں تو پھر نماز کیوں نہیں پڑھتے تو یہ ایک چبتا سا سوال تھا نا ایک چبھتا ہوا سوال تھا کہ عید میلاد النبی ہے لیکن وہ جس طرح عید کی نماز ہوتی ہے تو آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے اس میں تو یہ سوال کیا لیکن امیر علیہ سنت کی وہ مسکراہٹ یعنی کوئی ایسا نہیں کہ جیسے وہ ایسا تنزیہ انداز میں یا کوئی اس طرح سوال دارال سوال کی ویب سائٹ لکھی ہوئی ہے جو ہمارے سائن بھائی جنہوں نے دار المدینہ کے بارے میں سوال کیا یہ اس کو نوٹ کر لیں اور یہ بھی ایک منٹ ایک ڈیڑھ منٹ لگا رہنے دیں نوٹ کر لیں اور دارالمدینہ کے بارے میں آپ جو معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں یہاں کا وزٹ کر لیں جی ہاں جی تو یہ ایک چبتا سا سوال تھا نا हुँ. تو اس پر امیر علیہ سنت نے جو اس کو جواب عطا فرمایا تو اس کی پھر مفتی حسان صاحب نے بھی بڑی پیاری وضاحتیں فرمائی اور یہی فرمایا کہ عموماً جو اس قسم کی شرارت کرتے اور وسفہ سے پیدا کرنا چاہتے ہیں تو جب وسف سے پیدا کرنے میں ان کو قرآن و حدیث کے جو دلائل مل جاتے ہیں تو پھر ان باتوں کے باوجود یہ جو ہے یہ اس طرح کے سوالات بھی کرتے ہیں تو میں نے یہی نوٹ کیا کہ امیر علیہ السنت سے اس طرح کا کوئی چھپتا ہوا سوال بھی ہوا نا تو گصہ نہیں فرمایا اور بہت ہی شفقت و محبت کے ساتھ جہاں وہ اس حوالے سے آپ نے مدنی پھول ارشاد فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ, صلو اللہ تعالیٰ علی محمد وعلیٰ آلی و علی آلہ و صحبہ باری وسلم صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلیکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ یہ اصل میں خصوصیت ہوتی ہے کہ سوال کا جواب ایسا چلا جائے کہ سوال کرنے والے کو بعدوں کا باڈی لینگویج میں جواب دے دیا جاتا ہے یعنی باڈی لینگویج یہ بھی ایک زبان ہے نا صحیح کوئی ہفتے بات کرتا رہا اس کو دے کر مسکرا دیتے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یار لگتا ہے کچھ ہو گیا ہے حالانکہ ہم نے کوئی کلام نہیں کیا تو بعد وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ حکمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کیونکہ خاموشی بھی ایک اکسپریشن ہے خاموشی بھی ایک جواب ہے خاموشی بھی جو ہے نا وہ سمجھے کہ ایک یہ بھی ایک اثر رکھتی ہے نا خاموشی تو یا مسکراہٹ ہے تو جیسا میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئے گی مسکراہٹ بھی آپ کے ایک میننگ بیان کر رہی ہے نا صحیح تو ایسے بھی ماشاءاللہ ہوتا ہے اور یہ چپتی ہوئی چیزیں جو دیتے ہیں تو اس کو چبھانے کے بجائے مطلب یہ بھی خصوصیت ہوتی ہے نیک لوگوں کی کہ آپ ان کو کانٹے دیتے وہ آپ کو پھول دے دیتے ہیں ماشاءاللہ حبیب یہ بھی ایک جو ماحول بنتا ہے نا ہمارے یہاں معاشرے میں تو کہتا ہے نا یار اس مولانا کو چھیڑوں اب وہ چھیڑتے ہیں نا اس طرح کا کوئی ٹاپک لے کر اب وہ چھیڑتا ہے نا تو پھر وہ جذبات میں جذباتی ہو نہیں کر نہیں اور تو مطلب نادان ہوتے ہیں ان کو تو پیار اور محبت سے سمجھانا چاہیے ہاں مطلب یہ تو غصہ کرنا ہی نہیں چاہیے ماشاء غصہ کرنے کا کیا ہوتا ہے کوئی سلح نہ کرے کوئی سی حرکت کرتا بھی ہے تو آپ کا اخلاق اور آپ کا پولائٹلی ریسپانس خود ہی اس کی اصلاح کا بن بنائے ماشاء اللہ بہت اچھا جی کال ہے لیول پہ اگر محفل کرائی جائے تو اس ماہ کسی دن بھی کرا سکتے ہیں جی ہاں کسی دن بھی کرا سکتے ہیں اللہ نے چاہ. کسی دن بھی کرا سکتے ہیں اور زندگی میں جب بھی چائے کروا سکتے ہیں جب چائے کرائیں انشاءاللہ شاء اللہ خانی مور کا ثواب ملے, ملے گا محفل میلاد کا ثواب ملے گا جتم ذکرات کا ان ثواب ملے گا اس کے بعد شریک تقاضے جو ہیں ان کو پورا کرنا ضروری ہے نعت خانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں قبر میں بھی مستعفی کے کید گاتے جائیں گے انشاءاللہ شاء اللہ چلائی سلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ تاریخ باب المدینہ کرانچی سے بات کر رہا ہوں عمران بھائی کو امین بھائی کو میری طرف سے نوری مدینہ ماہر ربی الاول مبارک ہو سرکار کی آمد مرحب السلام علیکم وعلیکم, وعلیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت بہت شکریہ آپ کو بھی ماہ نور ماہ ربیع الاول کی بہت بہت مبارک ہو کال چلائی مکی مذاکرے کی مکی مہیک سلسلہ مجھے بہت پسند ہے اور بڑے شوق سے دیکھ رہا ہوں اور جو نگرانی شروع کے بیانات بہت شوق سے سن رہا ہوں اور میری دلی دعا ہے کہ اللہ پاک نگرانی شروع کو اور باپا جاننے کو اور دعوت اسلامی کو ہمیشہ سلامت رکھتے ہیں بہت بہت شکریہ دعاوں سے نوازنے کا دوسلا افزائی کرنے کا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدنی مذاکرے کا فیضان عطا فرمائے مدنی مذاکرے کی مہک کی برکتیں اللہ کری ہم سب کو عطا فرمائے بس کل بس انشاءاللہ پھر مزید مدنی پور لے کر حاضر ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ